علام ورحمۃ اللہ, اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامین محمود باقی تمام سامع ملاد العلمت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درخت کتاب دعوشری میں سے در نمبر 252 سو باون چار ہے اور ہمارے سلسلہ درخت جو ہے نماز غلّہ کے بارے میں ہے نماز وخلے کا میں نمبر ہے ہاں جی تو نماز و خلاء جو ہے نماز ایک نماز حاجت ہے اس میں پہلی رقد میں دو رکت ہیں پہلے رقد میں علم شریف کے بعد آئے وضنون پڑھ جاتے ہیں حضرت یونس الجاولمشمل دوسری رقد میں شہنِ عالم شریف کے بعد جو ہے آئے اللہ کے علم میں مطلق شامل مفات الغََ وِل علمہ اللّہ علم بر و البرما تسپت الم وغت اللّہ علم ولاحبۃ وَلَا يَا الرض إِلَّا فِي کے تعمیر یہ انعام کی عادت نمبر انسٹھ ہے ایک ہم یہ مبارک آیت فرأاد کی جگہ پر شرح کی جگہ پر یہ آیت پڑھتے ہیں پھر اس کے بارے میں جو تو ذہنوں کو دے دی دیا ابھی جو ہے اس دعا کو اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس میں اپنی حاجت پیش کرنے کا ایک محل ہے حاجت پیش کرنے کے بعد جو ہے پھر دوسری دعا ہے تو قلوط کے طور پر یہ دعا ہے آج کے درج جو ہے گویا کہ نماز و کے ہے قلوت کی توجہ ہے تو دوسری رکعت میں یہاں سے ہمارا شروع ہے دوسری رکعت میں سرا حمت کے بعد قرات مخصوصۂ نے مفاد کے غیر بال آیت پڑھ کر درج ذیل دعا کو قلوط کے طور پر پڑھا کروں تو یہ دعا آپ نے پڑھنا ہے اس آیت کے بعد تو یہ دعا ہے اللّہ انَ الغیب اللّت لا محمد ونطلٰ محمل وحمد قضا یہ دعا پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے اپنی حاجت پیش کریں گے اپنی زبان میں اور اس کے بعد سے دوسری دعا ہے اس کے ساتھ سے یہ لمع ختم ہو جاتی ہے فی الحال اسی دعا کی توجی کر رہا ہوں اللّہ اے میرے اللہ علّہ یا اللہ کے معنی میں اس کے مترازف ہے اے میرے اللہ اے اللہ پرور دگارہ بے شک میں یعنی جو بھی بندہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہے عاجی جی سے اللہ کے حضور میں فرمات اللہ بے شک میں اس الکا ہے یعنی اس القاعربی زبان میں سعلیٰ یس الصعََََََََََن وََََََََََََََََََََسََََََََََََََََََََََََََََََ کے معنی مانگنا طلب کرنا سال کرنا یہ معنی ہے الکا کا تو الکا یعنی اسلفلم مظاہرے ہیں سیغ مزک اس کا معنی ہوگا اللہم انی اس بے شک میں اسلوکا میں سوال کرتا ہوں اللہ میں سوال کرتا ہوں میں مانتا ہوں میں طلب کرتا ہوں یہ معنیٰ میں ہے اس القن اسلو کا معنی, اس معنی مانگتا ہوں کا یہ زمین ہے تج سے کے معنی میں تو تج سے کے معنی میں ہے تو اللہ, اللہ دگارہ بے شک میں تج سے سوال کرتا ہوں تج سے مانگتا ہوں تجھ سے طلب کرتا ہوں بے مفاط ہلغ بلتی ہے لا عالم ہََ اللہ اس سے پہلے آیت کے اندر آیت تھا اسی کو وسیلہ قرار دے رہے نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو ہے اس میں قرارات میں جو آیت محسوسہ ذکر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم ملّق پر مشتمل ہے تو اس عنو کے اندر اسی علم کا اللہ تعالیٰ کی آیت میں تھا وہ ان دو مفاد حلغیب المََ اللّہ ہاں بعد والایتیں گو ہے کہ اسی کی تشریح ہے تو اسی اللہ تعالیٰ کے علم ملق ہاں علم غیب علم الّّ جو ہے اس کا وسیلہ قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے عظمت کا وسیلہ قرار دے رہے ہیں فرماتے بے مفاطی لغیبِ اللہِ اسلکہ بے مفاطی حلغیبِ اللہ میں تو سے بے شک اللّہ اللہ انِ بے شک میں اسلکہ تو سے سوال کرتا سے مانتا ہوں تو سے مانگتا ہوں بے مفاط لغیب اللہ علامہ ال مفاط جو ہیں عربی زبان میں چابی کے معنی میں ہیں کنجی چابی کے معنی میں ہے ہاں مباطل غیب غیب کی چابیاں کنجیاں اس معنی میں تو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ان غیب کی چابیاں کا واسطہ دے کر اللہ تیرے ان غیب کی چابیاں کا واسطہ ہے نی جس کی اللہ تھی وہ غیب کی چابیاں لا علمہ اللہ انت جسے کوئی نہیں جانتا سوائے تش کے سوائے تیرے ذات کے تو اللہ تعالیٰ کی اس غیب کی چابیاں سے مراد جانے وہ تمام علمی حقائق ہیں جو اللہ کے سوا کچھ نہیں جانتا ہے کیونکہ اللہ کا علم علم جو ہے باہر لا ساحل ہے ایسی سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں اسی کو علم ملا کہا جاتا ہے اسی کی طرح اشارے ہیں تو اے اللہ کیونکہ جو شہود ہیں جو سامنے آیا جو لوگ سب جانتے ہیں وہ تو شہادت ہے اور لیکن وہ چیزیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کو غیب بولا جاتا ہے ہاں جی اس کو غیب بولا جاتا ہے لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کی سراۃ الکشم خرمایا ہاں جی ولا یو ہی تو نشمن علم اللہ باشا اللہ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ جن حقائق کو جانتا ہے ان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے سوائے اتنا جانتا ہے بندے کو لوامیا ہو ملائکہ ہو کچھ بھی ہو جتنا اللہ ان کو آگاہی دے دے جتنا اللہ ان کے لیے راستہ کھولے اب سار ساری اللہ کے علم بے نہایت کا جو ہے احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اس لیے اس علم ملک علم بحر لا ساحل کا واسطہ دے کر کہ اسی کی برکت سے یہ دنیا وجود میں آتی ہے اسی برکت سے اس علم بے نہایت کی برکت سے دنیا کا نظام چل رہا ہوتا ہے جب تک جو ہے ایک حاکم کو اپنے ملک کے اندر موجود تمام چیزوں کا آبادی کا آمدنی کا نظام کا پورا پورا سو فیصد علم کا نظام چلا نہیں سکتا ہے لہٰذا عرش لے کر فرش تک اور سرا تک بر و بر ان تمام چیزوں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب محیط ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اکیلا جو ہے اس کائنات کے نظام کو چلا دے رہا چلا رہا ہے اور اس کے کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے کسی مشاور کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے حکم سے سب کچھ چل رہا اس علم میں بے نہاد کا وسیلہ قرار دے کے دعا کرتے اللہ بے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بے مافات ہی غیب تیرے ان غیب کی کنجیوں کا واسطہ کہ لا لمحہ اللہ جسے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا ہن تو علی اللہ محمد وال محمد اے اللہ تو صلی اللہ سلیہ رحمت نازل کرنا ہاں جی درود نازل کرنا درود ہاں جی نازل کرنا تو یہاں پر جو اللہ کی طرف سے سلاد کرانے ہیں کہ رحمتیں نازل کرنا ہے کہ اللہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما ہاں جی تو اپنی ناز رحمت نازل فرما کس پر اللہ محمدین و عل محمد محمد آل محمد اور اولاد محمد پر جی اس میں سرفیز اعم عل ویج چاض معاسین علیہ السلام آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اولاد زہرا میں سطح کے تک جو بھی ان کے راستے پر چلتے ہیں ہاں ہی جو کفر شرک کا شکار آتے وہ سب اس دعا کے اندر عال محمد کے اندر شامل ہے ان پر درود کا ہم حکم دیا ہے تو محمد کا معنی جو ہے ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا محمد کا کیا معنی فرمایا الرزی کا سراخل المحمودہ وہ استعمال کے اچھے اچھے اوصاف اچھے اچھے اخلاقیات بہت زیادہ ہو اللہ نے اپنی پیر نوی کو قرآن میں فرمایا ان نقل اللہ خلوک نظیم جی بے شک میرا حبیر تو اخلاق اور اچھے اوصاف کے عظیم مرتبے پر فوائش ہو تو خلق کے عظیم مرتبے پر فوائش ہو یہی جو آیت کا مفہوم حقیقت میں محمد کا معنی بھی ہے محمد کا معنی یعنی خلق کے عظیم کا مالک ہاں جی یعنی وہ حصے کے جس کے بہت زیادہ نیک اور اچھی صفات اور خصلاتے ہیں اس لیے شاعر فارسی کہتے ہیں حسن یوسف دم ایسا ید بیزا داری آن کی خوب ہمیں تو تنا داری اے اللہ کے پیارے نبی یوسف کا حسن ایسا کے جو ہے دم ایسا جس کے ذریعے سے مریضوں کو شفا دیتے تھے ید بیسا کا ایسا جس سے آپ اپنے سارے موضوعات اسی سے شادر کرتے تھے وہ تمام کمالات آن جب جی وہ تمام خوبیاں ہمیں دارن تمام انبیاء رکھتے ہیں تو تنہا دار تسمی وہ تمام کماں کامیاب وہ تمام کمالات صرف تیرے اندر ہیں دوسرا مشہور عربی شعر بھی ہاں جی بالاغل ابلاب کمال ہے شفد زجاب جمال ہی حسنت جامع و صالح اس کا معنی بھی یہ محمد کا نام ہے مانا ہے حسنت بہت, بہت اچھا ہے جامع و صالح آپ کے تمام حسلتیں آپ کے تمام صفتیں سب بہت اچھا ہیں بہت خوف ہے بہت نورانی ہے سل والے والے ہیں لہٰذا صلی علیہ والے بندے مومن بس محمد العال محمد عندر الناظال فرما یہ دعا جو ہے پڑھیں گے اس کے بعد آگے اللہ سے کہیں گے انطف علی قضا ان یہ کہ تف اللہ انجام دے تو تو, تو اے اللہ لی میرے لے قضا اس طرح پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیا دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے علم بے نہاد کو وسیلہ کرا دینے کے بعد پھر محمد آل محمد کو وسیلہ کرا درود پڑھنے کے بعد کیونکہ یہ آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کوئی بھی دعا مانگا اس کے شروع آخر میں درود پڑھیں تو اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے یہ مولا علی نے فرمایا ہے بندے ممن تم جب بھی درد پڑے اس کے شروع آخر میں درود پر پروختی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنی کرم کے منافی سمجھتا ہے کہ بندے نے اپنی نبی کے حق میں جو دعا کیا درود کے شکل میں شروع آخر میں اس کو قبول کر لیں بیچ میں سے بندے کے حاجت کو نکال دیں یہ اللہ کے کرم کے منافی ہے لہذا اللہ بندے کے بیچ میں جو دعا ہے وہ بھی قبول کر لیتا ہے ہاں خوب اے اللہ تعالیٰ کو خوب پہچانتے ہیں اللہ کے مزاج کو بھی پہچانتے ہیں اللہ کے لطف و کرم کو بھی پہچانتے ہیں لہذا ہمیں رہنمائی فرمائیں اس لیے یہاں پر بھی ہاں جی وسطو اللّہ الصل کا بے معفا ترغیب ال اللہ تلیہ علامہ اللہ بے شمی تُس سے سوال کرتا ہوں تیرے غیب کی غیب کے ان تمام چابیوں اور کنجوں کا جسے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ یہ کہ تو محمد علیہ محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما ہے اور پھر آگے اپنی اصل حاجت کی طرف آیا انطف علی کضا ایک کہ تو انجام دے دے اے اللہ میرے لے قضا اس طرح یہ قضا کا لفظ عالری زبان کا لفظ کہ کہتے ہیں اس طرح اب اس طرح کہ کر کس طرح آپ نے اپنے دل میں اپنی تمام حاجتیں اسی مقام پر آپ نے اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے نی قضا یعنی ایسا قضا اس میں کہنایا ہے آپ کے تمام حاجات جو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے وہ سب مراد ہے تو یہی لفظ کہہ کر انتف الضا کہہ کر اس کے بعد بھی تھوڑا سا دعا ہے وہ پڑھے بغیر اس سے پہلے یہی حصہ پڑھ کر انتف العلی قضا پڑھ کر آپ نے اپنی زبان میں فاروی میں ہو کوئی بھی دعا آپ کو پسند ہو وہ دعا پڑھیں اگر آپ کو کوئی ضروری حاجت ہے پریشانی ہے مشکلات ہے یا اپنے دوستوں کے لیے مومن مومنات کے لیے مسلمانوں کے لیے امت کے لیے پاک مذلح کے لیے پاگ مذلح کے راہ بران الٰہی کے لیے کسی بھی ماں بہن بھائی کے لیے ہاں کسی بھی پریشان حال کے لیے سب کے لیے آپ اسی مقام پہ دعا کر سکتے ہیں ہاں اپنی زبان میں دل ہی دل میں آپ مطلب کر سکتے ہیں وہ دعا کرنے کے بعد پھر دوسرا حصہ اللہ مانتاولی نعمت والے حصہ اس کے بعد پڑھنا ہے تو بیش میں یہیں پر فلا علی قضا اے اللہ تو یہ کہ تو انجام دے میرے لے ایسا ہے نی اے اللہ میرے ساتھ میرے لئے ایسا کر دے اس جملے کے بعد میں اپنی زبان میں جو ہے دل ہی دل میں یا زبان پر بھی اپنی تمام حاجات پریشانیاں مشکلات ذکر کریں اور اس کے بعد دعا کا بقیہ سپڑے جو بعد میں آ رہے ہیں تو یہ دعا جو ہے یہ دعا کا ترجمہ دوبارہ ہوں کہ اے اللہ اے پروردگار میں تجھ سے غیب کے ان کنجوں اور چابیوں کا واسطہ دے کر سوال کرتا کرتی ہوں جسے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا یہ کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پاک پر رحمت نازل فرما نیز جو ہے میرے لیے ایسا کر یعنی میرے حاجات کو جس جی طرح میں تش سے طلب کر رہا ہوں اسی طرح تو قبول حرما تو انتخلی قضا کہہ کر ہاں دعوت میں لکھا ہے اللہ تو صلی اللہ محمد وال محمد پڑھ کر اپنی حاجت پیش کریں پھر انتلی کا زا کہیں آگے پڑھیں یہ صحیح نہیں ہے ہاں یہ طرفہ وہاں صحیح نہیں لکھا کیونکہ یہ بعد میں ترجمہ کیا ہے فارسی میں اس میں شعلہ سے آگے پیشے جہاں تک میں سوچتا ہوں کیونکہ اصل بات یہیں سے شروع ہو جاتی ہے محمد عالم محمد کا درود پڑھ کر پھر اللہ سے کہ اے اللہ تو میرے ساتھ ایسا کریں کیسا کریں اپنی پوری حاجات بیان کریں جن جن کے لاب نے دعا کرنا پریشانیوں دورنے کے لیے اپنے جو بھی مشکلات ہیں مسائل ہیں طلبہ ہیں امتحان میں پاس کے لیے کامیابی کے لیے کوئی ٹیسٹ دے رہے ہیں کوئی انٹرویو دے رہے ہیں اس میں کامیابی کے لیے ہاں جی؟ کوئی نوکری کے لیے درخواست اس میں کامیابی کے لیے کسی بھی اپنے دینی دنیاوی حاجات کے لیے آپ اس نماز کو پڑھتے رہیں اللہ اس کی برکت سے آپ کی حاجتیں آپ کی پریشانیاں آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی یہ دعا بہت ہی یہ نماعت انتہائی پرتاثر حاجیتوں کی براری کے لیے بہت مفید دعا ہے ایک دوسرے کے حام میں بھی اسی مقام پہ دعا کر سکتے ہیں میں آپ سے پہلے کہا تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان پریشان حالہ آپ کو محسوس ہو جائے ان کی حام میں آپ اسی مقام پر دعا انتخلی قزا کہہ کر آپ دعا مانگیں اس کے بعد پھر دعا کا بقیہ ایسا پڑھیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کو اس کی توجہ کریں گے بقیہ ایسا یہ ہے علامہ انت ولیمتی ولقاد حاجت فص القا فس القمدن وحمدن محمد و آل محمد صلاحت وسلام لما قضاء رب العالمی ہاں تو یہ دعا آپ نے پڑھنا ہے اس کے توضیع انشاءاللہ میں کل کے درس میں آپ کو کروں گا کیونکہ آج کی درمی تعلیمی پر ختم ہو رہا ہے